کون سی صورت ہے مارج بسم اللہ الرحمن الرحیم رب مارج بلحا کا پہلی صورت میں منکرین کے لیے تخلیفات تھیں لیکن بجائے ماننے کے انہوں نے عذاب کا مطالبہ کر دیا جس کا اس میں ذکر ہے نیل ہسف ثابت مجازات کا بیان بھی ہے خلاصہ زنے تقریفات تسلیات مستحقینار ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وانو لفجتن من لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علماء سآلہ سائلن بیعذابن واقع یہ میرے عزیز زجر ہے اور یہ سوال کرنے والا ہے نظر بن حارس اس خبیص کا پہلے بھی کئی دفعہ ذکرات تھا آ چکا ہے نہیں ناظر ابن حارث کا پہلے تو یہ کہتا تھا نا کہ میں قرآن بھی بنا لیتا ہوں آپس نے کہا الحق اللہ عمقان حاضہ ہوجارتم قرآن اگر حق ہے اور ہم نہیں مانتے تو ہمارے اوپر پتھر برسنے چاہیے خود عذاب کا مطالبہ کر رہا ہے تو یہی زجر ہے اس کو خاص طور پہ ہے باقی پکار عموماً ہے فرمایا سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے اناد آیا تحقیق کی خاطر نہیں زید و اناد سے سوال کیا اور سوال بھی کس کا کیا عذاب کا جو کہ واقع ہونے والا ہے واسطے کافروں کے نہیں اس کو کوئی ہٹانے والا دفا کرنے والا یہ من اللہ جو ہے نا یہ دافع کے متعلق نہیں ہے یہ واقع کے متعلق ہے من اللہ کس کے متعلق ہے کہ عذاب وہ واقع ہوگا اللہ کی طرف سے وہ اللہ جو صاحب ہے معارج کا مارج کے دو معنی کریں دراجات آلیا والا وہ اللہ جو دراجات آلیا والا ہے زیب والا ہو گیا شاید وہ اللہ جو دراجات والیا والا ہے نمبر ایک نمبر ایک. دو یہ ہے کہ مار جمع میراج کی میرج کہتے آلہ چڑھنے کا سیڑھیاں وہ اللہ جو سیڑھیوں والا ہے اور سیڑھیوں سے مراد کیا ہے یہی آسمان جو فرشتوں کے لیے سیڑھیاں ہیں آنے جانے کے راستے ہیں وہ اللہ جو صاحب ہے درجات بلند کا یا صاحب ہے آسمانوں کا آسمانوں کا مالک ہے یہ آسمان تاروں جرملائے و روح ہرائے چڑھتے ہیں فرشتے بھی اور ارواح بھی طرف اس کے فرشتے بھی آتے جاتے ہیں یا نہیں روزانہ فرشتے بھی اس کی طرف چڑھتے ہیں اور مومنین کی ارواح بھی اس کی طرف چڑھتی ہیں آگے ہے فی یو اس سے پہلے عبارت مقدر کرو یا کا الزاب ہوتی یومن یا تو وہی پہلے واقع کے متعلق کرو عذاب واقع ہوگا اللہ کی طرف سے فی یومن آج سمجھ یا عبارت مقدر کرو یا کا فی ہومن یہ میں ترکیب اس لیے بتا رہا ہوں کہ ادھر مختلف اقوال ہے مشرین کے اور یہ ہے مشکل مقام تو میں آپ کے لیے ایک سہل طریقہ اختیار کر رہا ہوں اس ترکیب بتا رہا ہوں وہ عذاب اللہ کی طرف سے واقع ہوگا اور کس دن میں واقع ہوگا پی ایسے دن کے اندر کہ ہے اندازہ اس کا پچاس ہزار سال انداز اس کا کیا ہے جی پچاس ہزار سال دو آدمی سفر کرتے ہیں بلکہ تین آدمی سفر کرتے ہیں کراچی سے لاہور ایک آدمی ہائی جہاز پہ بیٹھ کے جاتا ہے اس کو گھنٹہ سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے دوسرا آدمی گاڑی پہ سفر کرتا ہے ایئر کنڈیشن ڈبے کے اندر اس کو وقت تو زیادہ لگتا ہے لیکن آرام سکون سے جاتا ہے تیسرا آدمی وہ ہے جو سفر کرتا ہے تھرڈ کلاس کہتے ہو نا اس کے اندر اور اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی کھڑا کھڑا سفر کرتا ہم جوانی کے اندر سفر کرتے تھے اسی گاڑی میں ریل گاڑی میں مجھے یاد ہے کہ ایک دن سفر کیا میں لاہور سے آ رہا تھا کراچی لاہور نے کانپور سے حیدرآباد تک بالکل کھڑا آیا کانپور سے حیدرآباد تک کھڑا آیا آ, اسے غصہ ہوا ہے جیب سفر آپ جی لاہور پہنچ گئے تینوں آدمی آپس میں حال حوال شروع کر دیا اس نے کہا ہوائی جہاز والے نے واہ جی وہ تو ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ گئے ایئر کنڈیشن والے نے کہا ہاں جی ہم بھی بڑے آرام اور سکون سے پہنچ گئے چلو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ہمارا ایک دن گزرا ہے حالانکہ دو دن لگتے ہیں اور جو کھڑا ہوا کھڑ کرا بھی ہمارے لیے تو ہزار سال گزرا ایسے معلوم ہوتا کہ ہزار سال گزرا ایسی مشق کا زندہ ہے تو میرے محترام یہ قیامت کا دن جو ہے نا حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کے لیے ایسے گزرے گا جیسے نماز کا وقت گزرتا ہے کتنا؟ آہ, کیونکہ مومن آرام سکون کے اندر ہوگا اللہ کے پیش ہوگا اسی امید پہ ہوگا کہ اللہ کا دیدار ہونے والا ہے سمجھے جی آہ. اور جو کافر ہوں گے ان کے مختلف طبقے ہوں گے گناگاروں کے بھی مختلف طبقے ہوں گے کسی گناگار کو معلوم ہوگا گا سو سال کے قریب کسی کو ہزار کے قریب کافر کسی کو دو ہزار کے قریب کسی کو پچاس ہزار کے قریب تو پہلے آپ ہاں پڑھ رہے ہو تو کا الفسانہ تھے پڑھا ہے نہیں قیامت مت دن کس کا ادار اضاف ادھر کیا ہے پچاس ہزار سال کا یہ مختلف حالات کے لحاظ سے بتایا گیا اشتداد کے لحاظ سے سختی کے لحاظ سے کسی پہ اتنی سختی ہوگی کہ ہزار معلوم ہوگا کسی پہ کا معلوم ہوگا چار سال اب بات ہے سمجھ یعنی تم اچھا یہ میں نے سمجھا دیا بعض حضرات کہتے ہیں کہ فی جاؤ کو تارجو کے مطالعے کرو کہ چڑھتے ہیں فرشتے اور اروا ایک دن کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں فرشتے اور اروا ایک دن میں پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ ایک دن تمہارے لحاظ سے اتنا ہوتا ہے پچاس ہزار سال, سال کتنی لیکن اگر تم چڑھو نا <تصفح> تمہیں کتنے لگیں گے پچاس ہزار سال لگیں گے وہ ایک دن میں طے کر لیتے ہیں یہ بھی تفسیر کرتے ہیں لیکن بہرحال میں اسی کو راج سمجھتا ہوں جو تفسیر کر دی ہے میں نے پہلے فصر صبر جمیلہ تسلی اے میرے بابو یہ زد و علاج کی وجہ سے سوال کرتے رہتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں میں ان کو جوتے مار کے سیدھا کر لوں میری آزاد آ رہا ہے فس صبر کر تم صبر جمیل تسلی حضرت کو صر جمیل کے متعلق میں پہلے عرض کر الگ کروں اللہ زیلا شکایت ماحول ال صبر جمیل وہ ہے کہ مخلوق کی طرح شکایت نہ کرو اللہ کے آگے فریاگ کرتے رہو سمجھے مخلوق کی طرح شکایت نہیں کرنی چاہیے آگے سے میں نہیں آ میرے رنج و غم کی شکایتیں تیرے حضور ہے اے خدا کبھی آہ میں کبھی اشٹ میں کبھی چوپتے اور کبھی بربلا اللہ کے سامنے آدمی فریاد کرے توقول کرے اللہ پہ امید کرے اللہ سب کچھ دیتے ہیں غیروں سے بے نیاز کر دیتے ہیں انہم نہ بعیدہ یارو نہ شکوائے مشرقین منکرین لکھو شکوائے منکرین منکر قیامت بے شک وہ منکر قیامت دیکھتے ہیں اس دن کو بعید المکان کا کمر لکھو بعید امکان کہتے ہیں ممکن ہی نہیں تھا ہڈیاں بو سیدھا ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ وہ نراہ ہم تو اس کو دیکھتے ہیں قریب الوقوع یہاں قریب کمر کا لکھو قریب الکو اب احوال قیامت آ رہے ہیں قیامت کا دن کیا ہوگا جس دن ہوگا آسمان مرسل تانبا پگھلا ہوا کہ آبار میں نمبر ایک پی لے تو بھائی تانبے پگھلے ہو کے تاز ہوگا نا رنگ میں ہوگا کیا یہ نہیں کہ آسمان پگھل جائے گا رنگ میں پہلے آپ نے کہا پڑھا تھا کہ آسمان کا رنگ کیا ہوگا سرخ ہوگا نا توبے کو پگھلا ہو سرخ ہے ہو جائے گا آسمان مشرتا بھی پگلے ہوئے کہ نمبر ایک اور ہوں دے پہاڑ مسل رنگین اون کے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ اون یا روئی کے بالوں کی طرح اڑتے پھریں گے جیسے اون یا روئی کو دھولو نا تو ایسے اڑتی ہے پہاڑ ایسے اڑیں گے نمبر دو, دو اور ہوں گے پہاڑ میں سے رنگین اون کے بلا یا سرو نمبر تین اور نہ پوچھ پوچھ کرے گا ایک دوست دوسرے دوست سے ہاتھ بار نہیں پوچھیں گے جو بس سرون ہوں حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھلائے جائیں گے دکھلائے جائیں گے دیکھیں گے وہ ہے وہ ہے لیکن ہر آدمی اپنے ارک میں غرق ہوگا پوچھ پاڑھ کرے گا یہ کتنے اخبار آ گئے تین تین آ گئے یب نمبر چار دوست رکھے گا چاہے گا مجرم اس بات کو لا مشتریہ ہے بمانے ان اس بات کو چاہے گا کہ فدیہ دے ڈالے اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے فدیہ دے ڈالے کس کا اپنے بیٹوں کا بیوی کا بھائی کا اپنے کنبے کا وہ کنبہ جو جگہ دیتا ہے اس بالک من پھر ارجویا تمام زمین کے لوگوں کا اشیاء کا فدیہ لے ہے سما یون جی ہے پھر نجات دے فدیہ دینا اس کو پھر سوچے کہ نجات دے فدیہ دینا اس کو کل ہر گرد یہ کبھی نہیں ہو سکتا ان لغا شدت نار جہنم فیا قبول نہیں ہوگا کافر سے اور اس کو دو کی آگ میں ڈالا جائے گا اب شدت نار جہنم انہا نوا بے شک وہ نار جہنم شولا زن ہے نزاد علی شبا اتارنے والی خال کو یہ چمڑا کھال چمڑے کو اتارنے والی اد اومن ادبارہ وہ بلائے گی ان ان لوگوں کو لکھ لو مستحقین نار کے اوسا وہ بلائے گی جہنم ایسے ایسے لوگوں کو مستحقین نار کے اوساف بلائے گی اس شخص کو کہ ادبارہ جس نے کیٹھ دی حق کو بطلّ بے رخی کی تاج حق کو سیکھ لی یعنی عقائد بھی بیکار عقائد روس نہ کی اور نہ اطاعت کی اللہ کی موہ موڑا بے رخی کی تاج سے نمبر دو جامع نمبر اتنی اور جمع کیا بعد کو پھر محفوظ رکھا ہو اگر اس کو کہا جاتا ہے کہ غریبوں میں خرچ کرو تو پہلے پڑھ چکے ہو لو آل یشاء اللہ اتاما کہ ہم کھلائے اللہ کھلاتا تو وہ کھلاتا خدا خدا جس کو نہیں کھلاتا ہم بھی ایسے بکیل ہیں اب اللہ کہ ذرا بر بھی ان کے دل کے اندر راہم نہیں خل کے خدا کے بھی کہتے ہیں نی مردار ہمارے ہاں جمع ہو ڈیڑھ لگ گئے مردار کے جام جمع کیا اس نے مال کو پھر محفوظ رکھا نمبر تین ایک بھی چودھری شاید تھے پنجاب کے اندر پہلے چودھری نہیں تھے خرید تھے مسکین تھے کوئی اس کو سلام نہیں کرتا تھا جب دنیا دار بن گیا تجارت کی چودھری بن گیا تو جہاں سے گزرتا میں کہتے لوگ چودھری صاحب السلام علیکم وہ کہتا میں پہنچا دوں آپ کا سلام پہنچا دیا پھر کہتا کسی اور طرف سے چودھری صاحب السلام علیکم کہتا میں آپ کا سلام پہنچا دوں کسی نے کہا رے بے و یہ کیا کہتا ہے وہ کہنے لگا دیکھو پہلے میں تھا ادھر نہیں تھا میں غریب تھا مسین تھا کوئی مجھے سلام کرتا تھا کوئی نہیں کرتا تھا اب سلام کرتے ہیں میری دنیا کیسو تھا دنیا دار بن گیا ہوں بخت کے والا بن گیا ہوں اس لیے ان کے سلام یاد کرتا جاتا ہوں جب گھر پہنچتا ہوں نا تو آپ مسو کا منہ کھول کے دنیا کا ڈھیر ہوتا ہے نا تو اس کو کہتا ہوں تو کو فلانے میں سلام کہا فلاں نے سلام کیا فلانے نے سلام کیا یہ کرتے تو دنیا کو سلام ہے نا مجھے تھوڑا سلام کرتے ہیں کیا ہے لوگوں کا جی حقیقت ہے ہم غریب لوگوں کو جب سینے لگاتے ہیں نا سینے لگاتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں بڑے خوش ہوتے مولو صاحبان کی عادت ہوتی ہے کہ تقریر کرنے جائیں نا کہیں تو کہتے ہم تھک گئے اب ہمیں ملنے کے لیے کوئی آدمی تقریر نہ کرے حالانکہ لوگ چاہتے ہیں ہم ملیں بزرگ ہیں عالمی ہے آلنے. تو میں تو جاتا ہوں خاص کر سندھ کے اندر وہ ہاتھ نہیں ملاتے سندھی مان کرتے ہیں گلے لگاتے ہیں میں وہاں کہہ دیتا ہوں میں بیٹھا ہوں آؤ گلے لگاؤ ہاروں گلے لگاتا ہے اور کچھ نہ کچھ ٹائم بھی لگتا ہے لگ میں خوش خوش بیٹھا رہتا ہوں <laughs> <laughs> یہ کیا کرو غریبوں کے ساتھ محبت کرو پیال کرو ٹھیک فرما جمع کیا مال کو پھر محفوظ رکھا ان انسان اور کھولے کا یہ نمبر کتنی ہے جی چار پھر فرمایا یہ انسان کا پھر جو ہے نا یہ جی کا کچا ہے دل کا کچا سمجھے جی کیا تکلیف پہنچے تو کیا کہتا ہے وہ میں مارا دیا وہ میں مارا دیا وہ تباہ ہو گیا وہ ایسے ہوا وہ ایسے ہوا ہو ایسے ہوا پریشان ہو جاتا ہے تھوڑا سا مال کا نقصان ہو جائے گالی دیتا ہے لوگوں کو لڑتا ہے بیج کو پٹائی لہیا کرتا ہے ہے جی کا کچا تکلیف ہو جائے تو ذرا کرا ہے اور اگر ہم اس کو نعمت دے دے مال دے دے تو خرچ نہیں کرتا ہے میری اپنی کمائی ہے میں کیوں کسی کو دوں بے شک انسان کافر پیدا کیا گیا جی کا کچا ادا مساح جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف زیادہ پذا کرتا ہے اور جب پہنچتی ہے اس کو پہنچتا ہے, ہے اس کو مال تو روکنے والا بن جاتا ہے جزوا منوا حلوا یہ سارے کیا ہیں مبارک کے سیلے اب دیکھو قرآن پاک میں مکفا کلام ہے یا نہیں ہے عجیب عجیب لفظ ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے عربی سیکھنی بھی ہے عربی بولنی بھی ہے تو خدا کے لیے قرآن والی عربی سیکھو یا ایسی عربی سیکھتے ہو جو ٹرانس تھوڑے عربی کی ہاں نہ تیرے نہ بٹیرے نہ ادار کے نہ ادار وہ ایسے وقت ضائع کرنا ہے نہیں ہے یہی سیکھو اللہ مسلم یہ اس وسنا منقطع ہے مگر نمازی منقطع میں نے اس لیے کہا کہ نمازی ان بدمائشوں میں داخل ہو سکتے ہیں کیا تو کہو کہ پہلے داخل دے پہ نکالے گئے اس اسنا منقطع ہے پہلے کس کے اساتے مستحقین اب ہیں مستحقین جنت کے اوساف یہ اوساف اشرا ہے دس اوساف اور مسلمین کا معنی لکھو مومنین کاملی ذکر سلاب کا ہے اور مراد ہے ایمان اس کی ایک دلیل پہلے ہی پڑھ چکے ہو Oh, دوسرے سپارے میں بما کا نل یوزیا ایمان ہوں ایمان کا من کیا تھا سلاد تو سلاد کا من ایمان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی ایمان کا من ہی سلاد ہو جاتا ہے مگر وہ لوگ جو مومن کامل ہیں صفت نمبر ایک اللہ سلاد صفت نمبر دو جو کہ اپنی نمازوں پہ موازبت کرتے ہیں یعنی ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں دائمون مواظبت بلزی نمبر تین یہ وہ ہیں جن کے مالوں کے اندر حق معلوم ہے مالوں کے اندر کیا رہی ہے جی حق معلوم ہے سائل کے لیے بھی جو سوال کرنے آتا ہے اور محروم کے لیے بھی جو غیر سائل ہے یہاں معروموں کو ہے نا جو مانگتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں جو نہیں مانگتا اس کو بھی دیتے ہیں ولہ جی نے سدے پورنم بر جی اور وہ لوگ ہیں جو تصدیق کرتے ہیں سات دن جگا کے ولہ جی نمبر پانچ جو کہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں اناب رب ہیں باقی ان کے رب کا عذاب جو ہے نا وہ بے خوف ہونے کی چیز نہیں آدمی ڈرے آئے مامون کا بنا بے خوف ہونے کی چیز نہیں آئے گا میں آپ سے ڈرتے رہو اے کتنی سستیاں آ گئی اور کتنی سستیاں آ گئی دس روٹیاں آ گئی اچھا میں نے کہا دس روٹیاں ایک آدمی سے پوچھا گیا پانچ اور پانچ کیا نا دس روٹیاں واہ بھائی واہ اور روٹی جو کھانی تھی نا انہیں بھوکھا تھا یا دس حلوے کی پلیٹیں ولد جی نا انہیں فروج ہے باپ نے تو نمبر کتنی دی چھ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی نے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بدکاری میں مبتلا نہیں ہوتے ہاں اللہ اللہ مگر بیویاں یا لونڈیاں بے شک وہ نہیں الزام لگائے جاتے آگے غور کرو بس وہ شخص کے طلب کرتا ہے سوائے اس کے پس وہ ہیں حد سے بڑھنے والے بیوی بی حالات زار خرید لونڈی حالات بدے کی عورت حرام قرآن کہہ رہا ہے ان دو کے علاوہ جس کو تلاش کرو کیا ہے ہاں حرام ہے ان سے پوچھو بتا بیوی ہے وہ سکل بیوی ہوتی ہے نہ زارا خرید رہا ہوتی کی تو کیا بڑا ہے قرآن بار بار کہتا ہے کہ ان کے سوا اور چیز جو ہے نا یہ حد سے بڑھنا ہے ولدین ہملے امان آتے نمبر کتنی جی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کو نمبر سات آہد منا نمبر آٹھ آحت اور آحت کی حفاظت کرتے ہیں وین شہادت ہیں بس نمبر کتنی نو. نو وہ ہیں جو اپنی شہادتوں کے قائم ہیں سب سے بڑی شہادت یہ ہے اشہاد اللہ اللہ ہوا اشاد اللہ محمد ہوا سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم اس شہادت کے قائم ہیں. باقی رہا دنیا کی شہادتیں بھی ہوں جہاں سچی شہادت دینی ہو اس پہ بھی قائم رہو ولدین اللہ سلاد یہ نمبر کتنی دس اور یہ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں پہلے نماز کے بارے میں تھا مواضبت ادا نماز کے بارے میں کہا تھا مباثبت ہمیشہ کی کرنا اب نماز کے بارے میں محاذت وہ مواضبت تھی یہ کیا ہے محافظت ہے محافظت کا معنی رقو سجدہ قیام تصویر تحلی یہ آدمی صحیح طریقے سے کرے جالک بازی نہ کرے ہم نماز پڑھتے ہیں تو بعض بعض طلبات میں دیکھتا ہوں ہم الحمد بھی ابھی پوری نہیں کرتے وہ دو رکاتے پڑھ کے بھاگ ہیں فیال کیا کرو نماز کی محافظت کی آجی سے نماز پڑھی الا کپی جنات مکرم یہ سمرا ہے تو مستحقیقین جنت کے کتنے اور پاپ آ گئے اب سمرا ہے یہی لوگ ہیں جو بحث کے باغوں میں اعزاز کیے جائیں گے فمال الدین کا فروجر ہے پہلے مستحقین نار کے اوثاف تھے پھر مستحقین جنت کے اوساف اب وہی ناریوں کا حال ہے نار والے آ گئے ان کو زجر دی جاتی ہے فمال پس کیا ہے کافروں کے لیے کہ تیری طرف دوڑے آ رہے ہیں دوڑے جو آ رہے ہیں وہ سمجھنے کے لیے نہیں مقابلہ کرنے کے لیے استحزا کرنے کے لیے ٹولیاں ٹولیاں بنا کے کیا ہے واسطے کافروں کے تیری طرف دوڑے آ رہے ہیں انل یمین و انشتما عزین جار مجرور کا تعلق ازین کے ساتھ ہوگا دائیں بائیں ٹولیاں بنا کر ازین جمع ہے ایزا تھن کی ازاز چھوٹی ٹولی کو کہتے ہیں دائیں بائیں ٹولیاں بنا کر تیری طرف دوڑے آ رہے ہیں استذا اور تقسیب کے لیے آپ جو قرآن پڑھتے ہیں نا استذا اور تقسیب کے لیے بزرکان دین فرماتے ہیں کہ آدمی مسجد کے اندر آ کے بیٹھے تو سخ بندی کر کے بیٹھے کیا جماعت کو دیر ہے تو سخ بنا کے بیٹھے ہو ٹولیاں بنا کے نہ بیٹھے گو دیکھو ٹولیوں کی مذمت ہی نہیں ہے کوئی ادھر ٹولی بنی ہوئی ہے مذاقیں کر رہا ہے کوئی ادھر ٹولی کوئی ادھر ٹولی کانوں میں خس خس کر رہے نہیں صاف بنا کے خاموشی سے آ کے بیٹھا کرو آ یت موقریں یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا تھا کہ یہ بےمان کافر کہتے تھے کہ وہ یہ غریب لوگ اگر بیسٹ میں گئے نا تو ہم دنیا دار ان سے پہلے چھلانگ لگا کے پہنچ جائیں گے ہاں ان سے پہلے چھلانگ لگا کے پہنچ جائیں گے اللہ نے فرمایا فرماؤ لگاؤ چھلانگ ایت مؤ کو لومرے کا تما رکھتا ہے ہر مرد دون میں سے یہ کہ داخل کیا جائے گا جنت النعیم پہ ہر آدمی لالچ کرتا ہے بغیر ایمان اور امال صالحہ کے کل ہر گنہیں اپنی حقیقت کو تو دیکھ یہ متکبر لوگ جو کہتے ہیں یہ جی ہم فحش کے مستحق ہیں نہ ایمان ہے نہ امار صالح ہے اتنی تکبر غروب کیوں کرتے اپنی حقیقت کو دیکھو تم کس سے پیدا ہوئے لوگ اور لطفے سے کہتے حقیل لطفہ تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں بولو جائز سے تیار پہ اولو جگ پہ جھولو پھر ایک سفن بندہ یا جس کا رہے یار اللہ کو رب اپنی حقیقت کو نہ حقیقت یہ لطفہ اللہ ہر کے نہیں ہو سکتا بے شک پیدا کیا ہم نے ان کو اس چیز سے کہ جانتے ہیں کوئی لطفہ فلاح اکسوں رب المشارے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اکس میں اوپر جو اللہ ہے نا پہلے بھی دو تین دفعہ آئے ہیں یہ قسم کی تاقید کے لیے آتا ہے کہ لا لالافیہ نہیں ہے تاکید کے لیے ہے پس قسم کھاتا ہوں میں ساتھ رب مشارے و مغارب کے بے شک ہم البتہ قادر ہیں اوپر اس کے بدلے میں لے آئیں بہتر ان سے بمانا روی مصروقین اور نہیں ہم آج اسے کیا مطلب یعنی بوض آپ جو مشرق و مغرب کو تبدیل کرتے رہتے ہیں آج جو مشرق ہے نا وہ کل ایسے مشرق یہ نہیں ہوگی پرسوں نہیں ہو میں نے کہا نا ہر ہر روزانہ نط کا تبدیل ہوتا ہے تو جو ذات مشرق و مغرب کو تبدیل کرتے ہیں وہ تمہارے تبدیل کرنے سے کیا ہے کا ہے تمہیں دم مار دے ساری مخلوق پہ کر دے فلا کر کے اور نہیں ہے یہی ہے ہم قادر ہیں دے رہے کے کہ تبدیل کریں اس کی دنیا میں بہتر ان سے اور آج بھی ہیں وزار آبو میرے حضرت کو تسلی بھی ہے امحال مجرمین بھی ہے فرمایا اے میرے محبوب ٹھیک ہے یہ پستاخیاں کرتے ہیں بکواسنگ کرتے ہیں ان کو میرے حوالے کر دو چھوڑ دو میں ان کو چند روز محلہ دے رہا ہوں لیکن ان شربے کا شریف گرفت بڑی سخت ہے امہان مجرمین چھوڑو ان کو یہ مشہور ہوں باطل کے اندر کھیلتے رہیں دنیا میں حتہ کہ ملیں گے اپنے اس دن کو جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں وہ دن کیسا ہوگا یوم یقر من اجداز تقریق وقری ہے جس سے نکلے جو قبروں سے دوڑتے ہوئے سران بنے دوڑتے ہوئے وہ جی ایسے دوڑیں گے نا سورہ اسرافیل کی طرف گویا کی طرف تھان ہو کے دوڑتے ہیں گویا کے کس کی طرف دوڑتے ہیں تھان نس کا مانا تھانو لکھ دو سمجھاتا ہوں میں وہ تھان سے مراد تھانہ کہ نہیں ہاں یہ تھانے دار مراد نہیں اردو میں خان کس کو کہتے ہیں حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ نے مانا بیان کرتے ہیں بڑا ٹھیک خان وہ ہے جہاں غیر اللہ کی پوجا کی جائے خان کس کو کہتے ہیں جہاں غیر اللہ کی پوجا کی جائے شہباز کلندر کا میلہ دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا تو لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے شہباز کلندر کے میلے پہ وہاں جا کے غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے نہیں اب دیکھا مرد عورت گاڑیوں پہ پیدل موٹر سائیکل کہاں جا رہے ہو بھاجی کلندر کی بار کہاں جا رہے ہیں کہ ادھر ادھر ٹٹھے جاؤ مکلی کے گولستان میں ادھر ہر جمہر آپ کو تمہاری کراچی کے مار اور میں نے خود دیکھا دوڑے دوڑے جا رہے ہیں مکلی کے گورستان کی طرح یہی ہے تو فانو کی طرح مشرق دوڑتے ہیں نہیں دوڑتے ہاں? ہاں? منت مانیں گے پیر پج ہے تو جس طرح یہ مشرق فانو کی طرح بھاگتے ہیں نا قیامت کے دن بھی سورج شاہی جب پھونکا جی جیسا اسی طرح شیعہ لوگوں کو دیکھو ان کے علم ہوتے ہیں جنڈے اس کی طرف خوب دوڑ کے جاتے ہیں تم اللہ کے گھر دوڑ کے آتے ہو تم بھی دوڑ کے آتے ہو لیکن اللہ کے گھر اب خانوں کا پتہ چلا اس کا مانا چلو آپ کو اور نہ ہے تو پرستش گاہیں لے کی ہو پوجا کی جگہیں پرستش گاہیں لیکن مجھے مانے ہوئے پیارے حضرت شاہ سر کے لگتے ہیں کویا کہ وہ پرش گاؤں کی طرف دوڑتے ہیں اچھا جی یہ تو ہے اس کی پہلی حالت سران کے اوپر لکھو حالت نمبر ایک دوڑیں گے دوسری حالت خاصیت نبسار ہو ان کی نگاہیں کیا ہوں گی جی جی ہوں گی طرح کون ضلع حالت نمبر تین ڈھانپ لے دی ان کو ضلع زال کا یقال اللہ مقدر ہے کہا جائے گا ان کا آپ کو یہی ہے وہ دن جس کا تو بادہ دیے جاتے تھے یوکال اللہ مقدر ہے اور اس کا مضمون ہے تزلیل مجرمین مضمون اس کا کیا ہے جی تزلیل مجرمین مجرمین کی ذلت کو ظاہر کیا گیا